ہولیا ابادی الزین اشرف اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے کلیا ابادی الزین نامن پہلے آیا تھا اور اب آیا ہے کولیا ابادی الزین اشرف السین اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر فوریاد بادی اللہ صبح اللہ تکنۃ الرحمۃ اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یقر النوبا جمیلہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ باپ کر دے گا لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں آج توبہ کرو خلوص مل کے ساتھ چاہے پوری زندگی ستر برس کی ہے کتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا خلوص سے کے ساتھ توبے اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو غلط کام چھوڑو باسیت کو ترک کرو اس کے بغیر توبہ نہیں کیا. یہاں پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کی آخر حکومت و کان الله غفر الرحیم امر جب تک دوست نہیں ہوتا تو کے خاتھ ہوئی؟ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے ان نہ غفر الرحیم یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. رب اور رحیم ہے وہ انیبول کو اپنے غرب کی طرف رجوع کروسنبو رہ اور اس کے پرمابردار بن جاؤ اب بھی بن جاؤ من قبل یا کم العزاب اس سے پہلے پہلے کہ تم کروں عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی احسنًا جی سے پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر میں تھا یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں اونچے ہیں اور سابق میرے مہاجرین تباہوم احسان درجے تھے کہ نہیں تھے درجہ شہادت ہے درجہ شدیقیت ہے, ہے کہ نہیں ہے یہ سورہ حدیث میں جا کر مضمون اور کھلے گا تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو وہ تب آسم معاملہ ہے تمہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی بھی کرو میرے قبل یاد کیا عذاب وقت اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آڈم کے بل لا شرور اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو انتقول مبادہ پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت علامہ في جمب اللہ ہائے میری حسرت ہائے افسوس مجھ سے جو کوتا ہوئی اللہ کی جناب میں اللہ کے حقوق کو تو نے پہچانا ہی نہیں اللہ کا دین اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے اسی میں اپنے پورا تن من دن لگا دیا ہے جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی یا ان تقول انتخل کے کوئی جان کہے اس دن یا ستا ہائے علامہ حلامہ فی جنب اللہ جو اللہ کے جناب میں اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتا ہوئی میں نے کمی کی بہن ان کنتلا من ساغری وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا انکنتلا من ساغ میں تو مذاقی سمجھتا رہا میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو آئی ٹو گٹ سیریسلی اور تقول اللہ تکنت من المتقیم یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی رفیع کر رہے ہو اللہ نے تمہیں سفل مخلوقات بنایا تمہیں اختیار کیا تھا اما شاکرم اما کپورا او تک اکرل آذاب یا وہ کہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھے لن کر رتن فاکون امر المحسنین اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسن میں سے ہو جاؤں گا پھر صرف متقی نہیں صرف مسلم نہیں صرف مومن نہیں محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا بلا کیوں نہیں کد جات کا آیا تھی آئی تھی پاس میری آیات تھا نے ان کو جھٹلا دیا تھا بس تکبر تھا اور نے تکبر کیا تھا وہ کن تم القافرین اور تو نے کفر کی ربش اختیار کی تھی قیامت اللہ مسبدا اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوگے الحفی جہنم مسلم تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ایسے متکبرین کا مفاظت اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کے رویش اختیار کی تھے اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا کسی کا کوئی مقام ہے کسی کا کوئی مقام ہے یہ صدیقیت کا مقام ہے یہ شہداء کا مقام ہے یہ انبیاء کا مقام ہے لا مصر گسو انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف کوئی برائی بلا ہوں گی اور نہ ہی وہ حسن سے دو چار ہوں گے اللہ خالق کل شعین بہ اعلیٰ کل شعین وکیل اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے لہو مکالی سما بات و لڑک اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی ولدین کفر ہو بے آیات اللہ اللہ کامر خاص رور اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے کہ آخری دونوں کو جو ہے صبح مبارکہ کی ہمارے وقت کم ہے لیکن بہرال اس سے جو بھی ملازم ہے فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں لیکن پھر وہی توحید کا مضبوط آ رہا ہے توحید سے لبادت یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں بولے گا اے نبی کہہ دیجیے کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اتنا سوا کسی اور کی بندگی کروں وہ دباؤ جو تھا مشرقین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کمپرومائز کیجیے کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجیے کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے باقی آپ کو ہم مان لیں گے اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو آگی ویک ہونا چاہیے وہ اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا تجھے کو کوچو ولاد کا اور اے نبی آپ کی طرف تو وہی کی جا چکی ہے وہی نمین قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی توجہ سے سن سنیے لشرکتا اے نبی اگر آپ بھی بالفرض بالفرض شرک کریں گے آپ کے بھی سارے امال ہبٹ ہو جائیں گے بل تک القاصرین اور آپ بھی نہایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قانون خدا بندی بلند اللہ تحملہ اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے یہ مشلقین سے خطاب ان سے نہیں بظاہر حضور سے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا جو بھی کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں کسے بھاشا نہیں صرف اللہ ہی کیا بندگی کی جے اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے وما قدر اللہ کا قدر ہی اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا ان اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے اس کی قوت کا قدرت کا کیسے کر سکتے لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے اگرچہ جی ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ توڑ سکتے کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ ماشے تولے تو جو, جو ہے وہ توڑ لے گی لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے کیسی ہے لیکن ایک بات جان لیجیے اللہ کل شعل قبیر یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شے پر قابل ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے وہ قدر اللہ کا قدر ہی وہ لرد قبض ہو یا قیامت تو اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور یہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے ہمیں کیا گیلیکسی تصور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرون کو کتاب پڑھیے واقع ہے کہ چلتے جائیے وہ تو ختم ہونے والی بات نہیں ہمارا تصمور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب نہیں دیتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیلا وہ تھک ہار کر رہ جاتی ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام سرک سے جو یہ کر رہے ہیں وہ لوکھ کافی اور سور میں پھونکا جائے گا کمن فماغات و منفی راہ تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی بتاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کی اس قدر وہ دہشت والا ہوگا اصل میں تین ہیں یہ نفخے جو ہیں پہلا نفخہ ہے زلزلے والا وہ ہے نفخہ سات کا اس میں تو ہلچل ہوگی طوفان ہوگا سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے سات پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے سب پر ایک موت کی نیند تاریخ ہو جائے گی وجہ سے کافی شور کا منفی سماواتے منفی رض منشاء اللہ من نف ستی ہے اکھا پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفقہ ہے ہے فائز قیام یم ضرور تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ نفقہ ہے با بادل موت کا تیسرا نفقہ اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں راہم قیام یم ضرور یہ یومل قیاما ہے پہلے سا ہے پہلے وہ گڑی ہے کہ جس سے ایک موت مارب ہوگی سب پر ہو جائے گی اور یہ قیاما ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سم من سے خفی ہے اخرا فیضا ہوں قیام ضرور و اشرق بے نور اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے آگے چل کے پڑھیں گے اس وقت اس زمین پر اللہ تعالی کا نزول ہوگا وجا رب و کمل من کو سفن کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے قطار در قطار سبے بادے نیچے اتریں گے وہ اشرقت لفظ و نوربحا وزتاب اور کتاب اور امال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وہ جی ابن اور انبیاء اور شہداء کو بھی پیش کر دیا جائے گا وہ اشرف بینور ربا اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے وبوز الکتاب اور امال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اس کا یہی نقشہ کھینچا جا, جا چکا ہے میں بھی ببوز الکتاب فطر المجرمی یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے تو وہ کتاب یا مال نامہ لے آیا جائے گا جی ابن نبی نب شہدا اور پھر لائے جائیں گے امبیا اور شہید یہ شہید سے مراد کیا ہے رسول اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے یقور رسول و شہید علیہ شہداس لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ بھی کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے بس رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں چھ عشرہ مبشرہ میں صحابہ ہیں ٹاپ کے تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابوبکر نے یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجئے اپنے کوئی شاگرد اپنے کوئی ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں تو اب کون تھے وہاں گئے جو اصاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کبیلوں کو جنہوں جنہ نے تبلیغ کی گواہی دیکھنے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دن کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا. اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نو انسانی کو ہم نے اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا جو ہمیں وراثت پہنچا تھا وہ ہم نے پوری نو انسانی تک پہنچایا تھا اور اگر ہم نہ دے سکے یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا ببال ہمارے گردن پر آئے ہم گواہی دے دیں تبلیغ کا حق ادا کر دیں پھر وہ رسپانسبل ہے ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجرم ہیں وجی ابن نبی نپشا اور لے آئے جائیں گے ابیا اور گواہ وزے ابین بل اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ وہ ہم لایس گمور اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی پر کوتاہی کسی پر کسی کی ہم تنقی نہیں ہوگی مموفیت کل جو لفظ ملت اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کے اس نے عمل کیا تھا وہ عالم و بیما اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے یہ فیل کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جا عرب قبل برق سفن صفا یہ زمین چٹل کر دی جائے گی نہ پہاڑ رہے گا کھینچ دیا جائے گا ویژل عربت اور یہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اور پھر یہی پر فرشتے آئیں گے اور یہی حساب کتاب ہو جائے گا اب فیصلے ہو گئے ہیں کیونکہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پور جلال انداز میں یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا وسیط الزین کفر ولا الٰ جہنمزومرا اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ گروہ در گروہ ایک امت کے بعد دوسری امت دوسری امت, دوسری امت دوسری امت کے بعد تیسری امت چلے آ رہے ہیں اپنے اپنے لیڈر آگے آگے ان کے چلے آ رہے ہیں جیسے ایک نقشہ کھنچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر ادار دے فور علنار پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر وسیق اللہ قبر الا جہنم از عمر ادا جاؤہا فوتے ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے جا ہوتے حما جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے بند ہوتے ہیں البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں وقار لحم خدا نہ تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے جو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے وہ کہیں گے ان سے عظم یاتے تم روسلوم ان کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے یتلون علیہ آیات ربیکوں تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رد کی آیات وہ یوں ضرور ہے اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے کالو بالا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے بلاکن حق تخل مت الزابرید لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا یعنی انہوں نے انکار کیا رد کیا انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق قدا کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کی لواب جہنم خالدینا کہہ دیا جائے گا اسے اچھا داخل ہو جاؤ اب ان جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے فبیس مسول متکبرین تو بہت برا ہے یہ ٹھکانا متکبرین کا دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے اس کے برعکس وسیق الزین تک اور جنت لمہ راغ اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں انہیں لے جایا جائے, جائے گا گروہ در گروہ جماعت در جماعت جنت کی طرف ہتھا ادا جاؤ بف و یہاں یہ واؤ جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گی اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے کھلے ہوں گے یہ مفتحت اللہ ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر دیجیے وف و تحت ابواب ہوا وہ کال لحم خزن اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغ ہے اور جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم آپ پر سلام ہو تب تم آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں کتنے پاکیزہ ہیں خالدین اب آئیے اور داخل ہو جائیے جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے وقال الحمدللہ للہ اللذی صدقنا وادہ اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا واؤ رسن اور ہمیں زمین کا وارش بنا دیا نتم واؤ منل جنت ہے نشا کہ جہاں چاہے قرار اختیار کر لیں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائیں ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے نتم ونل جنت ہے سو نشہ جہاں چاہے اس جنت کے اندر میں گھر بنا لیں نیماجر عاملین تو بہت ہی اچھا ہوگا آجر عمل کرنے والوں کا اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا وَتَرَ مِنْ الْعَرْشَ بِحَمْدِ <رَبِّهِم> اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ کھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے ارش کو اور اس کی تصویر بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ یعنی انسانی جو بھی عدالت لبنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے فیصلے ہو گئے جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دو جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے اب یہ وہ ترل ملاش یوسب کو ان کے ماں بین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اب بین میں بال لوگوں نے تو براد انسان ہی لیا ہے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے <بِالحق> لَا <يُزْلَمُون> یہ جو پہلا تھا سے ساتواں اس کے اندر آ چکا ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملیالہ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے یہ اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تو ظاہر باتیں ان کے بھی درجات ہیں تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا وہ قدر بالحق وکیل الحمد للہ البین اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بارک اللہ علی وقت قرآن عظیم و نفال ویا کو ملایا تو